ابا بکرن و امرا یمشون امام الجنازتی روا الحمس وصح ابن حبان و آس نس و تمسال یہ حدیث جنازے کے ساتھ کس طرح سے چلنا چاہیے آگے یا پیچھے یا دائیں یا بائیں اس تعلق سے حدیث ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ جنازے کے آگے چل رہے تھے امشونا امام الجنازہ جنازے کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ حدیث صحیح ہے تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جنازے کے آگے چلنا چاہیے اور دوسری حدیثوں سے پتا چلتا ہے پیچھے چلنا چاہیے اور بھی حدیثیں ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف چلا جا سکتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آگے ہی ہونا چاہیے سب کو یا پیچھے ہونا چاہیے یہ عام حکم ہے کہ, کہ کہیں بھی چل سکتے آگے پیچھے دائیں بائیں جنازے کے ساتھ جا سکتے ہیں فرماتی ہیں کہ ہمیں جنازے میں شرکت کرنے سے روکا گیا جنازے میں شرکت کرنے سے روکا گیا لیکن ہمیں پختہ حکم نہیں دیا گیا ولم عظم عالینہ ہمیں پختہ حکم نہیں دیا گیا تو یہاں پر عورتوں کے سلسلے میں یہ حدیث ہے کہ کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں تو اس مسئلے میں ذکر یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا پھر حکم دیا بعض مسلحت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں حکم دیا تھا پھر روک دیا اسی طرح سے خواتین کو ممکن ہے کہ شروع میں نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے روکا گیا ہو کیونکہ ان کے اندر جو ہے تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے بے صبری ہوتی ہے خواتین جو ہے مطلب میت پر رونے اور چلانے میں زیادہ مطلب مشہور ہیں اس لیے انہیں شروع میں روکا گیا پھر جو ہے ہاں انہیں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت مل گئی جیسا کہ حضرت امہات المومنین رضی اللہ عنہ نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی نماز جنازہ پڑھا کرتی تھی سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی انہوں کی وفات ہوئی تو ازواج متحرات نے کہا کہ جنازے کو مسجد میں لایا جائے ہم لوگ بھی نماز جنازہ پڑھیں گے تو اس طرح سے عورتوں کے لیے بھی نماز جنازہ میں شریک ہونا درست ہے جائز ہے اور پڑھ سکتی ہیں جیسا کہ وہ محات اور دیگر صحابیات کا عمل رہا ہے ابنے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکتی عورتیں یہ نماز جنازہ یہ مسجد میں جنازہ نہیں رکھا جا سکتا یا نماز جنازہ مسجد میں نہیں پڑھی جائے گی اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں درست نہیں ہیں ہاں ایک مسئلہ اور ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ ساتھ نہیں جائیں گی عورتیں جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک نہیں جائیں گی بلکہ اگر کہیں مطلب گھر کے باہر کہیں نماز جنازہ نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے مسجد میں ادا کی جا رہی ہے تو قریب ترین جگہ میں وہ پڑھ لیں گی لیکن عورتیں جو ہے جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جائیں یہ درست نہیں ہے وعن ابی سعید رضی اللہ تعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ادای فلا مل جنازہ تفول یہ ایک حدیث یہاں پر ہے کہ جنازے جنازہ دیکھنے کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے تو شروع میں یہ حکم تھا اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تم جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ فمن تبیاہ اور ایک تو یہ حکم ہے ایک یہ حکم ہے کہ جنازے کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ دوسرا حکم یہ ہے کہ فمن طبیاہ اور جو جنازے کے ساتھ ساتھ جائے تو جب تک جنازہ زمین پر رکھ نہ دیا جائے تب تک کوئی نہ بیٹھے تو یہ دونوں حکم پہلے تھا پھر یہ دونوں حکم منسوخ ہو گیا جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ ایک جنازہ تھا تو اس میں جو ہے کچھ بعض لوگ کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم جنازہ دیکھو تو بیٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قعد صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے یعنی پہلے شروع میں جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے کہ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے جنازہ دیکھ کر کے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور خاص کر کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ عمل یہودیوں کا عمل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کر دیا تو اس لیے جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے عام, عام چیز ہے آدمی اگر جنازے کے ساتھ جانا چاہتا ہو تو کھڑا ہو جائے اور اگر نہیں جانا چاہتا ہے تو بیٹھر ہے بیٹھنے میں کوئی حرج, حرج نہیں ہے اور بعض علماء نے اس کو کہا ہے کہ ایسا جو کھڑے ہونے کا حکم تھا وہ واجبی حکم نہیں تھا اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو مستحب ہے کوئی واجبی حکم نہیں ہے تو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں آ, کھڑا ہونا کوئی واجب نہیں اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے سراحت کر دی کہ شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یا پہلے کھڑے ہوئے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو جب صحابی اس طرح کی کوئی بات کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کھڑے ہونے والا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا کینسل ہو گیا بات سمجھ میں آگے جی ابی اسحا کا اند اللہ ان ردی اللہ تعالی میتا القبر وقال هذا من سننا اخرج ہوا یہ حدیث صحیح ہے سرن ابی داود کی ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کریں گے تو کس طرف سے داخل کریں گے اس میں میت کو کس طرف سے داخل کیا جائے گا دیکھیے یہ تین ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام کی خوبی ہے ایک ایک چیز کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا ایک ایک چیز کو محفوظ کیا کہ آپ جنازے اور اس طرح شہری سے, سے آپ سن رہے ہیں پڑھنے ایک ایک حرکت کو صحابہ اکرام نے محفوظ کیا جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں مرد ہے تو کہاں کھڑے ہو رہے ہیں عورت تو کہاں کھڑے ہو رہے ہیں ایک, ایک چیز کو محفوظ کیا دیکھیے یہاں پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے میت کو قبر میں داخل کیا کدھر سے پائتالے کی طرف سے جدھر میت کا پاؤں رہتا ہے اس طرف سے داخل کیا یعنی جیسے مثال کے طور پر یہ قبر ہوگی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ, یہ قبر اب قبر کھودی کس طرح کیسے جائے گی آپ جیسے یہاں ہیں تبلا ہمارا کدھر ہے پشچم کی طرف ہے تو اتر دکن قبر کھو دی جائے گی اور جہاں ٹبلا دکن کی طرف ہے دکن کی طرف ہے جیسے مدینے میں ہے کہ مدینے سے مکہ کدھر ہے ہاں ساؤتھ میں ہے دکن کی طرف ہے جنوب میں کہہ لیجئے دکن یا جنوب میں ہے تو وہاں قبر دی جائے گی کیسے مسجد مغرب میں کھو دی جائے گی تو بہرحال قبر جب قبر یہ ہے تو میت کو جب داخل کریں گے تو قبر کے پائتانے کی طرف سے داخل کریں گے اس طرح سے میت کو قبر میں داخل کریں گے اور لٹا دیں گے اس طرح سے تو انہوں نے داخل کیا اور فرمایا من منسنہ کون فرما رہے ہیں عبد اللہ ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہہ رہے من مینسنہ یہ سنت ہے جب صحابی کسی عمل کے بارے میں کہیں کہ سنت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے صحیح روایت ہے تو سنت یہی ہے کہ میت کو قبر میں جب اتاریں تو پائتانے کی طرف سے اتاریں ایسے داخل کریں وال ابن عمر رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وضعتم موتا في القبور فقولوا بسم اللہ وہ عالت رسول اللہ اخراج ابود احمد و ابوداؤد النسائی و صحاح الحبان قتن بلوق یہ حدیث صحیح ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردوں کو قبر میں رکھو یعنی قبر میں رکھنا چاہو تو ایک دعا پر پڑھو بسم اللہ و ملت رسول اللہ یہ پڑھ کر کے یہ صحیح شرح سے ثابت ہے ہاں تو میت کو قبر میں داخل کرتے وقت کیا پڑھا جائے اب بسم اللہ و ملت رسول اللہ وہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عظم المیت کا ہی یہ حدیث حسن ہے عشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میت کے ہڈیوں کا توڑنا میت کی ہڈیوں کا توڑنا یا توڑنے کا گناہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کسی مومن بندے کی ہڈی کو زندگی میں توڑا جائے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میت کو تکلیف نہ دی جائے میت کو تکلیف نہ دی جائے اس کا مسئلہ وغیرہ نہ کیا جائے آ, کیونکہ آ, ایسا کرنے پر گناہ ہوگا اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ بڑا اہم ہے اور وہ کون سا مسئلہ ہے پوسٹ مارٹم کا کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ یا وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے تو میت کو یا ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم میں لے جاتے ہیں ہاں پھر وہاں لے جا کر کے اب اس کے جسم کے بعض حصوں کو نکالتے ہیں اور پھر اس کو کیا کیا کرتے ہیں وہ سب معلوم ہے سب لوگوں کو تو اس سلسلے میں دیکھیے انما نے اس میں تین باتیں لکھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر پوسٹ مارٹم کو میت کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم میں کسی کیا کہتے ہیں معاملے کی تحقیق کے لیے اگر لے جاتے ہیں تو یہ درست ہے مثلاً کیا کہتے ہیں یہ پتا لگانے کے لیے کہ میت کو کس ذریعے سے کیسے مارا گیا اس کے موت کا کیا سبب ہے اگر یہ ضرورت ہے تو لے जा جا سکتا ہے اسی اسی طرح एक ایک, ایک ساتھ ایک, ایک بات اور ہے کہ اس کے موت کا سبب ایک تو وہ ہوا کہ ہاں بھائی کسی نے مارا کسی نے کچھ کیا وہ پتہ لگانے کے لیے دوسرے کوئی اگر بیماری ہے بیماری کوئی پھیلی ہوئی ہے اس طرح کی تو میت کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے پوسٹ مارٹم کے لیے یعنی چیک اپ کے لیے لے جایا جا سکتا ہے کہ پتہ لگایا جائے کہ ہاں اس یہ اس کس بیماری کی وجہ سے فوت ہوا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو محفوظ رکھا جائے محفوظ رکھا جا سکے اور لوگوں بتایا جا سکے کہ ہاں بھائی اس طرح کی بیماری کا یہ شکار ہوا ہے اس سے بچا جائے ایک چیز تو اس کے لیے بھی درست ہے تیسرا مسئلہ وہ ہے کہ طبی ریسرچ کے لیے لے جایا جاتا ہے پوسٹ باٹم میں یعنی میڈیکل ریسرچ کے لیے لے جاتے ہیں کہ میت کے ڈیڈ باڈی کو لے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس کے دل کو اور اس کے جسم کے کئی حصوں کو نکالتے ہیں کچھ اس پر ریسرچ کرتے ہیں تو اس مسئلے میں اس مسئلے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ مسلمان ڈیڈ باڈی سے کے ساتھ یہ معاملہ کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کیوں اس لیے کہ آ, کافر اور اسی طرح سے ذمہ اور دوسرے مرتد لوگ بھی آ, ایسے پائے جاتے ہیں ان کی بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے کافر ہے مشرق ہے آ, کیا کہتے ہیں غیر مسلم ہے تو ان کی ڈیڈ باڈی طبی اور کہہ لیجیے میڈیکل ریسرچ کے لیے تمام مل جاتی ہے مل جاتی ہے یعنی کہ جیسے حادثات میں مسلمان فوت ہوتے ہیں آ, اسی طرح سے کیا کہتے ہیں مرتد بھی ہوتے ہیں اسی مرتد بھی فوت ہوتے ہیں اسی طرح کافر بھی فوت ہوتے ہیں اسی طرح سے جو مسلم ملک میں دمی رہ رہے ہیں یعنی مسلمانوں کی کے ملک میں ٹیکس دے کر کے اور کچھ وہ دے کر کے رہ رہے ہیں تو ان کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے تو ان کے ساتھ ایسا کیا جائے کیونکہ مسلمان ڈیڈ باڈی کی کرامت ہے عزت ہے اس کا احترام بات سمجھ میں آ گئی جی کوئی اگر اعتراض کرے کہ بھائی یہ اپنے لیے کیوں یہ کہہ رہے ہیں دوسرے کے لیے کیا وہ نہیں ہے تو کہہ دیجیے بتا دیجیے یہ تو اللہ کی طرف سے بھائی مومن کو اللہ تعالیٰ نے مکرم محترم قرار دیا ہے ہاں مومن کے بارے میں کیا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا یعنی مومن کا جو ہے کہ ذات جو ہے ناپاک نہیں ہوتی جبکہ کافروں کے بارے میں کیا کہا ہے ان نمن مشرق <نَجَس> یہ گندے ہیں تو اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مومن کی ذات مومن مکرم ہے محترم ہے قابل احترام ہے اس لیے جو ہے اس کو یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس لیے اگر میڈیکل اور طبی اس کی معائنے کی ضرورت ہے اور اس میں ریسرچ کی یا کہہ لیجئے کہ کچھ سکھانے وغیرہ کی ضرورت ہے تو کافروں کے ڈیڈ باڈی اور اس طرح کے مرتدین کی ڈیڈ باڈی کو استعمال کیا جائے مسلمان کی ڈیڈ باڈی کو محفوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے وعن سعد بن أبي وقاسر رضي الله تعالى عنه قال الحد لي لحظا وأنصبوا, وانصبوا علي اللبنا نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي, وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحبه وزاد ورفيع قبره عن الأرض قدر شبر صحه ابن حبام نہا الله عليه وسلم قبر اس حدیث کے اندر کئی اہم باتیں ہیں ایک اہم بات تو یہ ہے کہ بن نبی عقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جب فوت ہو جاؤں تو میرے لیے لحد والی قبر بنانا پچھلے درس میں بتایا گیا تھا کہ لہد والی قبر کون سی ہے یعنی قبر کا گڈھا کھودنے کے بعد پھر قبلے کی طرف جو ہے اندر کھود کر کے اتنا یعنی دیوار کے سائیڈ میں اتنا کھودا جائے کہ میت کو داخل کیا جا سکے پھر اندر جگہ بنائی جائے میت کو لٹانے کے لیے قبلے کی طرف اس کو لحد کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا حضرت سعاد بن ابی اقاص رضی اللہ تعالی انہوں نے وسیعت کی کہ میرے لیے لحد والی قبر بنائی جائے اور میری قبر پر یہ لہت کو بند کرنے کے لیے اس پر جو ہے مٹی کی اینٹ لگائی جائے مٹی کی اینٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس مٹی کی اینٹ بنائی جائے اور اس کو پکایا نہ جائے پکی ہوئی اینٹ نہ ہو بلکہ مٹی کی بنا کر کے سکھائی ہوئی اینٹ ہو سب لوگ جانتے ہیں کہ قبر میں کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیز قبر کے اندر داخل کرنے سے منع فرمایا ہے نیک فال لیتے ہوئے हा? کیونکہ جب پکی اینٹ لگائیں گے تو گویا کہ اس اینٹ کو آگ میں پکایا گیا ہے اور قبر سے اس چیز کو دور رکھنا چاہیے تو اس لیے اگر مٹی کے کی اینٹیں سکھائی ہوئی اس طرح سے اگر مل جائیں تو یا اسی طرح سے پہلے زمانے میں کپڑے وغیرہ بنتے تھے جو جس سے جو ہے چھت کا کام لیتے تھے کہہ لیجیے چھپر بناتے تھے وہ یا اسی طرح سے اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو کم از کم ہے لکڑی کی بڑی بڑی لکڑیاں اتنی اتنی لکڑیاں موٹی موٹی یا لکڑی کا تختہ لگا, لگا, لگا, لگا دیا جائے لیکن آگ سے پکی ہوئی اینٹ یا اس طرح کی تو انہوں نے کہا کہ مٹی کی اینٹ اس پر لگائی جائے کبا سنیا رسول بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے لیے لہت کی قبر بنائی گئی اور آپ کے لیے اسی طرح کی مٹی کی اینٹ رکھی گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ اکرام صاحبہ اکرام تدبظم میں تھے کہ کس طرح کی آپ کے لیے یہ قبر بنائی جائے ایک لہد والی قبر ہوتی ہے ایک شپ شک, شک والی قبر ہوتی ہے کہ سیدھا گڈھا کھود کر کے قبر کا پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا میت کو لٹانے بھر کا چھوٹا سا گڈھا اور کھودا خود جاتا ہے تو دونوں طرح کی تو صحابہ کرام نے مدینے کے اندر دو طرح کے لوگ تھے قبر کھودنے والے ایک لہد بنانے والے تھے ایک, ایک جو ہے سامنے والی قبر بنانے والے تھے شک والی قبر بنانے والے تھے تو دونوں کو خبر بھیجی اور صحابہ اکرام نے کہا جو پہلے آ جائے گا اس طرح کی بنا دی جائے گی چنانچہ لحد والی قبر کھودنے والے صحابی پہلے پہنچے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہد والی قبر بنائی اور غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لہد والی قبر کی کچھ فضیلت بھی بیان فرمائی ہے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جیسا کہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق جو ہے وہ غیروں کے دوسروں کے لیے دوسرے سے مراد کافر نہیں ہے لیکن بلکہ دوسرے لوگ مطلب عام طور سے مطلب یہاں پر مراد جو ہے دوسرے سے مراد کافر ہی ہیں غیر لوگ ہیں جیسے یہودی اور وغیرہ لوگ ہیں لیکن اس لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شک بنانا جائز نہیں ہے یہ کہنا چاہتا تھا میں تو لہد بھی لہد پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے تو اس لیے لہد کھودنے والے صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہد والی خبر بنائی پھر اس کے بعد اسی روایت کے میں ہے سورن بحقی کے اندر اور ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے کہ قبر شبرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر غالباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی قبر مراد ہے یہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے ایک بالشتے اونچی بنائی گئی بس ایک بالشتے اونچی بنائی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ اونچی قبر بنانے سے منع بنا فرمایا آپ اندازہ کریں کہ بس اتنی اور یہاں پر الحمدللہ بس اتنی ہی اونچی بناتے ہیں اپنے ہاں کیا کرتے ہیں اپنے ہاں قبر کھودنے کے بعد اور پھر دفنانے کے بعد جتنی مٹی رہتی ہے سب اسی قبر پر یہ سوچتے ہیں کہ سب پوری مٹی کو قبر پر ڈال دیا جائے ضروری نہیں بھائی قبر میں پہلے مٹی کیا ہوتی ہے دبی ہوئی ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب کھودتے ہیں اور اسی طرح سے پھر میت کو لٹانے کے لیے چاہے لہت بنائی جائے یا شک بنایا جائے تو دونوں جگہ میں جگہ کی مٹی باہر آتی ہے تو ضروری نہیں بلکہ دوسری جگہ آس پاس پھیلا دیا جائے لیکن ابر کتنی اونچی ہو ایک بارش پہ ہو اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ ہی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے سوسال قبر قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا اونچی بنانے سے منع فرمایا اور پختہ بنانے سے لیپنے پوتنے چونا گچ کرنے اور پکی قبر بنانے سے منع فرمایا آج دیکھ لیں جتنے بھی سنی لوگ ہیں اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جن کا سنت سے دور دور کا تعلق نہیں ہے ہاں دور دور سے کا تعلق نہیں ہے سنت ہاں ان کا تعلق سنت سے نہیں ہے دور دور سے وہ لوگ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو اونچی نہ بناؤ ان کے پیروں کی قبریں پیر ہو چاہے جالی پیر ہو یا جیسا بھی ہو ہاں چاہے جو ہو قبریں بڑی اونچی اونچی رہتی ہیں اور سنگ مرمر کی بنائی جاتی ہیں اور کیا, کیا زینت کی جاتی ہے اور کہاں کہاں سے پتھر منگائے جاتے ہیں ایک بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ نہیں کس کے لیے ہے تحریم کے لیے ہے حرام ہے قبر کو پختہ بنانا قبر کو اونچی بنانا وہ آئین یو اور یہ کہ قبر پر بیٹھا جائے دو مانا اس کا ایک مانا تو یہ ہے کہ قبر کی توہین کے لیے قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا اگر قبرستان میں کوئی جائے تو قبر پر نہ بیٹھے ایک بات دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ قبر پر مجاور بن کر کے جیسا کہ یہود و نصارہ کہا تھا اس طرح سے قبر پر مجاور بن کر کے بیٹھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور تیسرا حکم ناڑی اور قبر پر کوئی عمارت خبا اور گنبد بنانے سے منع فرمایا کوئی کوئی عمارت بنے گی ہی نہیں قبر پر اب دیکھیں ذرا صحابہ کرام کتنے فوت ہوئے سب کو پکی کے اندر دفنایا گیا ہاں؟ بعد میں دھیرے دھیرے دور گزرتا گیا شیوں کا اور کن کا کن کی کن کی مدینے پر اور مکے پر حکومت ہوئی تو انہوں نے بہت سارے کبے بنا لیے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے ملک عبد العزیز رحمت اللہ علیہ پر کہ انہوں نے سارے کبوں کو قائف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی زید ابن الخطاب کی قبر کو انہوں نے باقاعدہ اس پر گمبد اور وہ سب بنایا تھا اور باقاعدہ ان کے یہاں بھی ان کی قبر پر بھی ویسے ہی میلہ ٹھیلا کرتے تھے جیسے آج ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش وغیرہ میں ہوتا تو سب کو ختم کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس کے اوپر کچھ بنایا جائے دلیل کیا دیتے ہیں لوگ بنانے والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی تو جو ہے وہ گنبد بنا ہوا ہے گمبد خزرہ اس لیے باباوں کی قبروں پر کیا بناتے ہیں گنبد بناتے ہیں اور ہرے رنگ کا پوتے ہیں سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے نبی جہاں فوت ہوتا ہے اس کو وہیں دفنایا جاتا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی حجرے عائشہ میں تو اسی میں دفنایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر عمارت اور خجرا یہ گنبت کس نے بنایا صحابہ اکرام نے بنایا نہیں تابعین نے بنایا نہیں تبا تابعین نے ائمہ اکرام نے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی ان لوگوں نے محدثین نے کس نے بنایا ہاں ترکی دور حکومت میں عثمانی خلافت میں ہاں نہیں کون سا خلیفہ تھا تو اس نے جو ہے وہ بنا دیا تو اب وہ جب اس نے بنا دیا تو اب اس کو اس کی سنت کو ہمارے سنی بھائی لوگ پکڑے ہوئے ہیں اس کی سنت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک چونکہ آپ کو حجر عائشہ رضی اللہ عنہا میں دفن کیا گیا تھا اب مسجد نبی کی توسیع ہونے کی وجہ سے اب وہ مسجد کے احاطے میں آ گیا مسجد کی کے احاطے میں آ گیا جبکہ وہ جگہ ہجرے حجرہ شریفہ جو ہے آج بھی وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے جس وقت اموی دور میں اموی دور میں پتہ نہیں کس خلیفہ نے اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف جب توسیع کی تو بہت سارے جو اس وقت کے علماء تھے اور تابعین تھے سعید مسیح اور دوسرے تابعین کون کون سے بہت سارے تابعین تھے ان لوگوں نے منع فرمایا کہ نہیں جو توسیع کرنی ہو اس طرف کرو اس طرف کرو یعنی اے, کیا کہتے ہیں وہاں مدینے کے حساب سے مغرب کی طرف کرو مشرق کی طرف تک توسیع نہ کرو تاکہ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد کے ہاتھے میں نہ آئے لیکن علماء بچارے کمزور تھے نہیں مانا انہوں نے اور توسیع کر دی بہرحال تو ہمارے لیے یہ دلیل نہیں ہے ہاں کسی وجہ سے یا کسی کے اجرے آشار رضی اللہ تعالیٰ اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور صاحبین رضی اللہ عنہم کی قبریں مبارک کا مسجد کے احاطے احاطے میں آ جانا ہمارے لیے دلیل نہیں ہے کہ مسجد میں قبریں پیر صاحب کی بنا سکتے ہیں جی تو اس لیے یہ ساری جو زیبائش جو مسجدوں میں ہوتی ہے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسجدوں کو سجایا نہ جائے قیامت کی نشانیوں میں سے غالباً بتایا ہاں تو اب ہمارے یہاں ہاں لوگ مسجد نبی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں وہاں وہ مسجد نبی تو سجی ہوئی ہے تو وہ لوگ بھی سجاتے ہیں ہاں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فیل دلیل ہے یا یہ کہ بعد میں کسی نے کیا تو اس کا قول فیل ہمارے لیے دلیل ہے جی تو اس لیے ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے کہ وہ سراسر حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آج یہی وجہ ہے کہ جو قبریں پختہ بنائی جاتی ہیں خدبے بنائے جاتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے شرک کے یہ سب اڈے اللہ تعالی محفوظ فرمائے عامر ابن رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرا صلاحت یہاں پر میت کو مٹی دینے کے سلسلے میں کیا طریقہ ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں پر صحابی نے نقل کیا ہے کہ عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مغرو رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کی قبر پر تشریف لائے اور آپ نے اپنے اس لفظ سے تین لفظ میں ان کی قبر میں مٹی ڈالی تو اس کا ثبوت یہ گرچہ سندن یہ حدیث یہ روایت ضعیف ہے لیکن دوسری صحیح روایتیں موجود ہیں جس میں حضرت ابو حیرر ضلع تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کا جنازہ پڑھا پھر اس کی قبر پر تشریف لایا اور اس کے سر کی طرف سے اس پر مٹی ڈالی تین لپیں سون نلب نمازہ کے اندر یہ روایت موجود ہے شیخ اربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہاں میت کو دفناتے وقت قبر پر تین لپ ڈالنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو اب بعد میں سب لوگ تین تین لف ڈالیں اس کے بعد پھر جو ہے اور لوگ جو ہے پھاڑے سے یا کسی اور چیز سے ان کو دفنا دے لیکن مٹی دینا جس کو کہتے ہیں اسے تین لف ڈالی جائے لیکن اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے یا جو طریقہ پیش کیا جاتا ہے کہ منہا خلقنا پہلے وقت پہلی مٹی ڈالتے وقت وہ فیاحا نوعید دوسرے لب کے وقت تیسرے لب کے وقت وہ منہا نخرج کم تارت اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا یہ روایت جو ہے ضعیف ہے یہ ثابت نہیں ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس لیے ہمیں بسم اللہ پڑھ کر کے اتاریں گے تو کیسے کیا پڑھیں گے بسم اللہ وہ اعلیٰ ملتی رسول اللہ ہاں خبر کے پائتانے طرف کی طرف سے اتاریں گے خبر میں جب دفنا دیں گے کیا, کیا کیا کیسی خبر ہونی چاہیے پھر اس پر کیا لگانا چاہیے کتنی ایک ایک چیز دین کے اندر محفوظ ہے ہمارے اس دین کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہیں اسلام کی خوبی ہے دنیا کے کسی مذہب کے اندر اتنی تفصیل آپ کو ایک ایک چیز کی نہیں ملے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رب ڈالا اور یہ جو پڑھتے انہیں مفیہ نوئی دقم امینان الخم یہ ثابت نہیں سب لوگ پڑھتے رہے ہوں گے ہاں سب لوگ پڑھتے رہے ہوں گے لیکن جو ہے یہ چیز ثابت نہیں ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے بسم اللہ پڑھ کر کے آپ جیسے ہر کام کرتے وقت بسم اللہ کرتے بسم اللہ پڑھ کر کے مٹی ڈال دیجیے پھر دفنانے کے بعد قبریں ایک بالشتے اونچی ہونی چاہیے بس اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفنانے کے بعد آپ نے کیا حکم دیا آگے حدیث ہے آ رہی ہے وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایت ہے بلکہ حسن ہے پیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن سے فارغ ہوتے تھے میت کے دفن سے فارغ ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگوں میت کے لیے یا اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو استعفر اپنے بھائی کے لیے مغفرت طلب کرو الحد تصویر اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کس چیز میں ثابت قدم رہنے کی دعا ہاں سوالات کے جواب میں جوابات میں یا جواب میں سوال کیا ہوگا تین سوالات ہوں گے کون کون سے ہاں مرغب کا ہاں اما دین کا امن نبیوں کا یا اس طرح سے کہا جائے گا منہاظ رد اللہ بہتم کے کون ہے یہ آدمی جو تمہارے یہاں نبی بنا کر کے بھیجے گئے اس تین سوالات ہوں گے یہ تین سوال تین سوالات کے جوابات کون دے سکے گا جو مومن ہوگا جس نے عمل کیا ہوگا وہ جواب دے سکے گا لیکن اگر کوئی کافر ہو مشرق ہو منافق ہو اور اس نے زندگی بھر اس کو بالکل الباطا تھا الفابیٹ کی طرح سے یاد کیا ہو کہ ہاں میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد ہے میرے میرا دین اسلام ہے اس کو خوب رٹا ہو اور مر گیا ہو تو قبر میں جواب دے سکے گا نہیں سکے مشرق اور منافق کافر لوگ جو ہے جواب نہیں دے سکیں گے تو اس لیے جو ہے ہمیں دفنانے کے بعد میں کو اور اس میں ایک چیز ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے قبرستان پر وہاں پر کھڑے ہو کر کے ہاتھ ہات اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کا ثبوت نہیں ہو بغیر ہاتھ اٹھائے آہستہ آہستہ سے اس کے لئے سابق قدمی کے لیے مفرت کے لئے اور جو کچھ آدمی کے دعا آتی ہو اس کے لیے دعا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا اس میں یہاں پر جو ہے دعا کرنے کے بارے میں چالیس قدم کا یا چالیس قدم جانے کے بعد دعا کرنے وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے یا چالیس قدم جانے کے بعد کچھ لوگ دعا کرتے ہیں ہاں تو اس لیے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور کوئی خاص اس کے لیے محفل منعقد نہیں کی جائے گی اور نہ کوئی پروگرام کیا جائے گا آدمی چلتے پھرتے جو ہے دعا کرتا رہے اس کے لیے اور گھر والوں کو بھی اس کے لیے خاص کوئی مجلس منعقد نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ بہت سارا مشہور ہے ہاں مولویوں نے بہت سارے طریقے لوگوں کو بتایا بطا, ہے کہ دسواں اور چالیسواں اور کیا کیا سب ہوتا ہے ہاں کے فور, مرنے کے فوراً بعد جو ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے haan, کیا حکم دیا کہ اس ناؤ آل جعفر تام ان ناؤ ہاں یا اس طرح سے haan, کہ آل جعفر کے لیے تم لوگ پڑوسیوں سے کہا کہ ان کے لیے کھانا بنا کر کے جعفر رضی اللہ تعالیٰ کس جنگ میں شہید ہو گئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کھانا بنا کر کے بھیجو تو جس کے گھر میت ہو اس کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ اس کے ہاں کھانا بنا کر کے بھیجے لیکن یہاں پر مولوں نے جو ہے ہاں نکال لیا ہے کہ بھائی میت کے گھر میں جو ہے وہ چنے کتنے پڑتے ہیں کتنے دانے پڑتے ہیں کیلاک پڑتے ہیں اس کا اصال سباب کیا جاتا ہے اور میت والے بیچارے جو ہے کھانے پینے کا سب کچھ کا اہتمام کرتے ہیں اور فاتحہ پڑتے ہیں کھانے پر اور کیا کیا سب کیا جاتا ہے یہ سب خورافات ہے اس کا تعلق دن سے نہیں ہے اور یہ سب کون لوگ کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں جن کا سنس سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے ایک اور یہاں پر روایت پیش کی جا رہی ہے جس روایت کے بارے میں حافظ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے موضوع روایت ہے شیخ البال رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے اس کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے کون سی روایت ہے جو آج بعض لوگ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہاں کس کو جو اس وقت کے شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں اور دنیا بھر میں جو ہے اپنا دجل اور مکر اور فریب پھیلا رہے ہیں کون صاحب شیخ الاسلام صاحب کیوں ٹی وی والے طاہر القادل صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی میت کو دفنانے کے بعد وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ کہو میرا رب اللہ ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے میرا دین اسلام ہے اس طرح کی یہ روایت ہے لیکن گڑی ہوئی روایت ہے یا سخت قسم کے ضعیف ہے کیا ہے عند قبره یا فلان قل لا اله اللہ ثلاث مرات یا فلان قل ربی اللہ ودینسلام نبی محمد یہ ایک تابعی زبرا بن حبیب ہیں جو بیان کرتے ہیں اور اس روایت میں بہت سارے مجہول راوی ہیں مجہول راوی ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں کہ کون ہیں بس اس, اس روایت کے علاوہ ان کا کہیں پتہ نہیں چلتا کہ اور بہت سارے لوگ لوگوں نے ان کو مجہور قرار دیا ہے تو اس میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ تابعی کہتے ہیں کہ صاحب تابعی جب کہیں کہ اس کو پسند کیا کرتے تھے ایسا کیا کرتے تھے تو زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ صحاب اکرام کیا کرتے تھے تابع ہیں جو اور یہ بھی پتہ نہیں کہ صحابہ کیا کرتے تھے یہ بھی ذکر نہیں اس میں کہ صحاب کرام کا نام نہیں ہے ہو سکتا ان کے زمانے میں لوگ کیا کرتے رہے ہوں یا بداقی خرافاتی لوگ کیا کرتے ہوں بحران ان کا یہ ہے کہ جب میت کی قبر کو برابر کر دیا جاتا اور لوگ وہاں سے ہٹ جاتے تو اس کی قبر کے پاس کوئی کھڑا ہو کے کہتا کہ ای فلاں اللہ اے فلا کہو کہ میرا رب اللہ ہے ایفلا کہو کہ میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سکتا ہے علامہ صاحب نے اسی روایت کو پایا اور اسی روایت کو بنیاد بنا کر کے وہ کلبہ پڑھواتے ہیں اور لا الہ الا اللہ ہیں اس کا کوئی بھی قائل نہیں اس کا تمام یعنی مذاہب میں بھی مسلک وغیرہ میں بھی کوئی اس کا قائل نہیں ہے حفظ ابن, ابن قیمت رحمۃ اللہ علیہ نے زاد الماعت کے اندر کہا, کہا کہ یہ موضوع ہے من گڑھت روایت ہے اور کتاب الروح میں اسے ضعیف قرار دیا ہے صبح السلام میں بھی آہ آہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا ہے اس لیے اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کی کوئی روایت نہیں پیش کی جاتی ہے یا صحیح روایت نہیں ہے وعن بن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن تو نہید کمان زیارت القبور فضور مسلم ہاں ماجد ابن حدیف ابن مسعود دنیا یہ روایت صحیح ہے موردہ ابن الحسب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا شروع کا دور تھا اور ابھی اسلام لوگوں کے دل میں یا شریعت کی بہت ساری پختہ باتیں ابھی لوگوں کو نہیں پہنچی تھیں یا اسی طرح سے ابھی جلد ہی وہ کفر سے نکلے ہوئے تھے تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلحت کے طور پر بہت میلا لوگوں کو قبرستان کی زیارت کرنے سے قبرستان پر جانے سے منع کیا تھا لیکن جب ان کا ایمان راسخ ہو گیا پختہ ہو گیا مسائل اور عقیدے وغیرہ کے سارے مسائل اچھی طرح سے سمجھ لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فضور تو قبرستان کی زیارت اب کر سکتے ہو یعنی پہلا منع کرنے پہلے منع کرنے کا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا اور پھر اجازت مل گئی فضورا تو قبرستان کی زیارت کرو سنن یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور سنن فرمزی میں ہے کہ فائن نہات کے آخرہ کہ قبرستان کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے قبرستان پہ آدمی قبرستان پہ اہل قبور کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو آخرت کی یاد آتی ہے کہ نہیں بالکل فطری بات ہے اس سے ایمان بڑھتا ہے دنیا سے آدمی بے رغبت ہوتا ہے اور آخرت کی تیاری میں کوشش کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ جیسے یہ لوگ چلے گئے ایک دن ہمیں بھی لوگ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے کر کے دفنا دیں گے تو آخرت کے بارے میں آدمی تیاری کرتا ہے سوچتا ہے آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آدمی اپنے اعمال کو اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے یہ مقصد ہے تبرستان کی زیارت کا لیکن درگاہوں پر جانے کا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بابا کی درگاہ پہ وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں کچھ مانگنے نہیں جاتے ہیں بابا کو فاتحہ کی کیا ضرورت ہے جس بابا کو مشکل کشا حاجت روا تم نے سمجھ رکھا ہے اس کے لیے کیوں فاتحہ پڑھتے ہو اس کے لیے تو ہاں اس کا تو وہ سب کچھ دے رہا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہاں جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے تو اہل قبور کے لیے دعا کرنی چاہیے اور وہ حدیث پچھلے درس میں یا اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ دفنانے کے بعد پڑھی اور پھر فرمایا کہ یہ ان قبروں میں ان قبر وا... ان قبر والوں کی قبریں ہاں آ... اندھیری تھی ظلمت اور تاریخی تھی میری دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منور کر دیا تو زندہ لوگ جب قبرستان پر جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اہل قبور کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کی برکت سے ان... ان کو آرام پہنچاتا ہے اجر پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے مفر کرتا ہے یہ مقصد ہے قبرستان پہ جانے کا نہ کہ لوگ جو ہے قبرستان کو بالکل ایسی سجاوٹ قبروں پر ہوتی ہے کہ وہاں آخرت کی یاد ہاں یاد آخرت کی یاد آنے کے بجائے آدمی سوچنے لگتا ہے کہ ہاں اس طرح سے ہم کو بھی اپنے گھر کا ڈیکوریشن کرنا چاہیے اتنا نفیس اور مہنگا ہم, ہم سنگ مرمر ماربل لگایا جاتا اور اتنی آرائش بارش اور ہاں ایسی چادر چڑھتی ہے ایسی چادریں چڑھتی ہیں کہ مت پوچھیے ہاں کئی کئی ہزار کی اور کتنی کتنی, کتنی مہنگی مہنگی چادریں چڑھتی ہیں ہاں؟ کس پر چڑھایا ہوا ہے ماربل پر چادر چڑھایا ہوا ہے پھول کی چادر اور کیسی کیسی یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ان سب ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ساری تعلیمات دی ہیں ان سے, ان سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے ایک مسئلہ آگے ہے عورتیں قبروں کی زیارت کر سکتی ہیں یا نہیں یہ تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہی ہے انشاءاللہ اگلے درس میں اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا علماء ہمارا کرام کے اقوال کی روشنی میں صلی اللہ علیہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ نبی محمد علیہ وسلم وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ